ایک تو دورِ خلافت طویل ہے اور دوسرا اس میں کارنامے بڑے عظیم الشان شاند ہیں اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ایسے شعبے ہیں زندگی کے اور ایسے ادارے ہیں اور ایسے کام ہیں جو تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ بر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئے اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر تین چار پانچ دروس میں بات مکمل کرنا ممکن نہیں ہے کسی وقت پر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے اب ہم آگے چلتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عمیرت کی, کی طرف سیدنا عثمان غنی جن کو عثمان ذنورین بھی کہتے ہیں ان کے اعز یا اختصاص میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ بالکل ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جو اسلام لائے ہیں بعض حضرات نے پہلے پانچ لوگوں میں آپ کو گنا ہے وقر اور خدیجہ وغیرہ کے بعد بعض نے پہلے دس لوگوں میں گنا لیکن پہلے آٹھ دس لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے جو ایمان لے آئے یہ جو لوگ بہت جلدی ایمان لائے ہیں اور ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں ان کی اکثریت اپنی غیر معمولی فطرت سلیمہ کی وجہ سے یہ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں جیسی زندگیاں بسر کر رہے تھے لیکن آسمان کا پیغام تو تھا نہیں کہ اسلام لاتے ظاہر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی اور آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تب لوگوں کو پتہ چلا تو اسلام کی طرف آئے لیکن بعض لوگوں کی زندگیاں اس سے پہلے ہی بہت سمری بھی اور درست تھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان انہیں لوگوں میں سے ایک تھی آپ نے فرمایا کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی میں نے شراب نہیں پی مکہ کے معاشرے میں جہاں اس وقت بدکاری یا زنا عام تھا کہتے ہیں میں کبھی اس میں اس میں ملوث نہیں ہوا تو ایک خاص قسم کی ان کی فطرت فطرت سلیمہ جس کو کہتے ہیں اس نے اسلام کے پیغام کو بہت جلدی ان کے لیے آسان کر دیا تو ایک تو شروع سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں ان سابقون الاولون لوگ جو شروع میں اسلام لائے ان کے اپنے فضائل ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں قرآن شریف کو اسی نام سے مخاطب کیا صابقون الاولون شروع میں ایمان لانے والے اور یہ فضیلت تھی جو حضرات کو حاصل ہوئی اس کا ہمیشہ لحاظ رکھا گیا اور دوسری چیز یہ کہ پھر آپ خلفۂ راشدین میں آئے جن کے بارے میں مستقل احادیث موجود ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی ب خلفاء و سنتی راشدین الدین کہ تم لوگوں کے اوپر میری سنت میرا طریقہ سنت سے مراد ہے طریقہ میرا طریقہ لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم پکڑو اس سے وہ تمام چیزیں جو خلفاء راشدین کے زمانے میں پہلی دفعہ امت کے سامنے آئیں تھی وہ بھی سنت کا حصہ بن گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ مقام دینے کی وجہ سے اس میں شامل ہی. پھر عاشرہ بشرہ میں شامل ہی. پھر بدر کے ان خوش نصیبوں میں جن کو لشکر سے تو واپس کر دیا گیا تھا اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے سیدہ رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور عثمان غنی کے نکاح میں تھیں وہ بیمار تھیں چیچک کا ان کو مرض لاحق ہوا تھا تو ان کی تیمار داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بدر سے واپس کر دیا تھا یعنی جانے سے منع فرما دیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو بدری مانا گیا اور بدر کی غنیمت میں سے بھی نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حصہ آتا فرمایا یہ بھی ان کا ایک خاص قسم کا اعزاز تو قرآن کو جمع کر ان کو جامع القرآن کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کا ایک اختصاص ہے ان کا ایک امتیاز ہے عثمان غنی کو ذنورین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں اس نرال اعزاز میں روح زمین کا کوئی فرد پچھلی امتوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوا لاکھ نبیوں میں سے کسی کا دوہرا داماد نہیں ہے کسی کی دو بیٹیاں ایک فرد کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان گلی رضی اللہ تعالیٰ رکھیں تو یہ ان کے اختصاصات ہیں حیا اور ایمان کامل الحیا والایمان جس طرح صحابی کی سیرت کا کوئی نمایاں وصف ہے سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا جو نمایاں وصف ہے وہ حیا ہے اور وہ احادیث سے ثابت ہے کچھ باتیں کچھ احادیث اس کے اوپر میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کے جو اسلام لانے کی, کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اشارہ اسلام لانے کا اپنی خالہ کے ذریعے ملا تھا جن کا نام سودا تھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان غری کا رشتہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ اروا وہ بیٹی ہیں وہ نواسی ہیں حضرت ابو طالب جی حضرت عبد المطلف کی بیٹی کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی تو اس لحاظ سے آپ کا ربی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے ویسے خاندان آپ کا بنو امیہ تھا جو مکم کرما کا بہت قریش کا بہت مشہور قبیلہ تھا بنو امیہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تھے تو آپ کی خانہ نے جو ایک نیک خاتون تھی اور انہوں نے کچھ ایسے اشارے دیے آپ کو اشعار ہے بڑی تفصیل ہے وصیرت میں گزر گئی یہ بات کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا ان کو یہ کشف کہہ لیں یا ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی صاحبزادی سے ان کا نکاح بھی ہوگا تو آپ نے خالہ کی باتیں سنی اور تھوڑے سے اس کو سن کر متفکر ہوئے تو آپ کی دوستی تھی سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ ابکر صدیق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آ چکی تھی اور وہ بالکل خفیہ زمانہ چل رہا تھا آپ نے اپنی نبوت کا اظہار گنے چنے چند لوگوں کے سامنے کیا تھا جیسے اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان حضرات کو پتہ تھا تو یہ تشریف لائے حلۃ عثمان غنی اور رض البکر سے کہا کہ میری خالہ نے اس طرح کہا ہے مجھے تو حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری خالہ نے بالکل درست کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم اپنگوت آ چکی ہے اور ان کو ایمان لانے کی طاقت دی ہے بکر صدیق عثمان کہتے ہیں کہ اب بکر رضی اللہ تعالیٰ مر سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اصنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہم ایک رستے سے ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے دونوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے حضور کو دیکھ کر وہ بکر مجھے چھوڑ کر حضور کے پاس گئے اور ان سے کوئی بات کہی کان تو حضور ادھر ہی آگے جا ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بیٹھے تھے تو حضور نے اب بکر نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ عثمان کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے یہ کہا ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دعوت دی اسلام لانے کی اور ادھر ہی عثمان غنی رضی اللہ اسلام تو آپ کی جو مکی زندگی ہے وہ اس کا آغاز آپ کا خاندان بنو میاں بہت زوردار لوگوں پر مشتمل تھا مکہ مکرمہ کا با اثر خاندان تھا سیاست اور حکومت پرائش کی اس میں بنو میاں کو بڑا اثر رسوخ حاصل تھا تو خاندان کی طرف سے بڑی شدید مخالفت ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باوجود اس کے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں تھے تو پورا مکہ مکرمہ ان سے ان سے مروت اور حیا کرتا تھا ان کی طبیعت کی وجہ سے غنی تھے سخی پہلے سے تھے لوگ ان کے ممنون احسان تھے لوگوں پر احسانات کیے ہوئے تھے لوگوں سے بھلائیاں کی بھی تھیں لوگوں کے ساتھ مالی احسانات کیے ہوئے تھے اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عمر فاروق کو بھیجنا چاہا فریش سے گفتگو کے لیے تو عمر فاروق نے یہ دانش مندانہ مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رسول اللہ آپ فرمائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا لیکن مکہ مکرمہ میں اگر کسی شخص کے احسانات سے لوگوں کی گردنیں اور نگاہیں جھکی ہوئی ہیں تو وہ عثمان ہیں تو عثمان کو بھیجے تو وہاں بہت سارے ایسے مشرقین ہوں گے جو عثمان کے کے ساتھ اپنے قدیم تعلق کا اور عثمان کے احسانات کا پاس کریں گے اس بات کا لحاظ رکھیں گے انہیں کوئی مثبت جواب دیں گے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عثمان غنی کو بھیجا تھا اور ان کے جانے کے بعد ان کی شہادت کی عثمان غنی کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی غلط خبر اڑ گئی تھی اور اسی پر بیت رضوان ہوئی تھی جو جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیت لی تھی اور وہ عثمان کے قصاص پر تھی حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عثمان کا بدہ لیں گے تو یہ مقم کرما کا دوران کا اس طرح گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر آپ نے جو ہجرت ہوئی حالانکہ ہجرت میں وہ لوگ نہیں گیر پہلی جو فلین ہجرت ہوئی تھی جن کو مقم کرمہ میں ایک خاص قسم کا اعزاز حاصل تھا لیکن عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ پر مظالم اتنے زیادہ تھے کہ آپ نے وہ جو اولین ہجرت ہے وہ آپ نے فرمائی ہے اور حضرت رقیہ آپ کے ساتھ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے رستے کے اندر ہجرت کر رہا ہے نبیاں بیوی بی دونوں جا رہے ہیں بالکل جو اولین حفشہ کی طرف جو لوگ گئے تھے تو دونوں ہجرتیں بھی کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ میں ان کا دور عہد کا احود میں شریک رہے بدر کا میں نے بتایا جو مسئلہ ہوا باقی غذبات میں شریک رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے زمانے خلافت میں جو آزمائش آنی تھی اور جو مظلومانہ شہادت تھی عثمان غنی کی جس کی داستان بڑی دلفقار ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ بلکہ واضح صراحت عثمان غنی کو فرما دی تھی یہ روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو بوسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ باغ تھا جس کے گرد باغوں کی اقسام ہوتی ہیں ایک باغ ہوتا ہے جس میں چار دیواری اور دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ وہ علابا اختہ چار دیوالی تھی اور دروازہ لگا ہوا تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو افتح ہو وہ بشر ہو کہ دروازہ کھول دو اور جو شخص دروازے پر کھڑا ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو جنت کی خوشخبری دے دو اس کو ابو وبھوسا کہتے ہیں میں نے دروازے پر گیا اور کھولا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور ان کو کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے خوشخبری فرمانے لگے وہ آ کر بیٹھ گئے حضور کے ساتھ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ اشاد فرمایا کہ افتح بش بل جنو کھول دو ان کے لیے اور جنت کی بشارت دے دو میں نے جا کر دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے میں نے ان کے لیے کھول دیا اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی اس کے بعد کہتے ہیں تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور وہی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ افتخلہ بشر بل جن کھول دو ان کے لیے جو تیسرے صاحب آئے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت بتا ایک جملے میں اس میں ایک دو لفظ کا اضافہ فرما دیا کہ وہ بشر ہو بل بلوا تصب ہو اس آزمائش کے ساتھ جنت کی بشارت دو جو اس کو پہنچے گی جو اب جو تیسرا بندہ ہے تو میں کیا کہتے ہیں تو وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے میں نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے مگر آپ ایک آزمائش سے دو ہیں آپ کی جنت آزمائش کے بعد تو آپ نے اس کے اوپر فرمایا کہ ال جنت پر خوشی کا اظہار فرمایا اور آزمائش کی خبر کے اوپر فرمایا کہ اللہ المستعان اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقعے کے اوپر مدد کرے میری تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کی تعریف پس پشت فرمائی ہے تاکہ ان کو کوئی ایسی ضمانت نہ ایسی چیز ان کے سامنے نہ آئے کہ جو جس سے ان میں کوئی خود پسندی پیدا ہو جائے ان کا لیکن ان حضرات کے اخلاق اتنے صاف اور پاک ہو چکے تھے اور ان کا تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ان کو اگر دنیا میں میں جنت کی بشارت دے دوں گا اس کے بعد کہیں یہ نیکمال کرنے میں سست نہ ہو جائیں کہیں یہ جو ہے وہ ان میں کوئی کبر یا خود پسندی پیدا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ان میں کوئی غرور پیدا ہو جائے اس بات کا اندیشہ ان کے بارے میں نہیں تھا اس لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ورنہ اپنے اپنے, اپنے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کے منہ پر زیادہ تعریف کرنے سے بھی منع فرمایا تھا کہ دوسرا انسان بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے ایک آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے حسنِ زن کی بنیاد پر حسنِ زن کا مطلب یہ ہے کہ خوش گمانی، اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ چیز ہوگی تو کہہ رہا ہے آپ میں یہ صفت ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ باقی میرے اندر ہے اور تو اسے ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے اسی طرح ایک موقعے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر تھے عمر تھے اور سیدہ عثمان تھے تو اس پر آپ نے پہاڑ پہ کوئی ہلکا سا زلزلہ آیا ارتعاش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکن عہد عہد و کہا کہ احد ٹھہر جا فلعی سا علیہ کا اللہ نبی و صدیق ان و شہیدان تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے ایک شہید ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید تو نبی تو خود نبی تھے صدیق بکر صدیق تھے اور شہید جو تھے عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اس بات کو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کے اندر چادر لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو اتنے میں ابو بکر صدیق دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اجازت دی وہ آئے اور اپنی جو بات کرنی تھی کر کے چلے گئے آپ اسی طرح لیٹے رہے جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے اس کے بعد عمر فاروق آئے انہوں نے بھی کوئی بات کرنی تھی وہ انہوں نے بات کی اور چلے گئے اور فرمانے لگے کہ حضور جیسے لیٹے ہوئے تھے ہلے نہیں اپنی جگہ سے کہ میں عثمان غنی تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے کپڑے پپڑے ہر چیز بالکل درست کر لی اور پھر کہا کہ ان کو بھیج دے وہ آ گئے اپنی بات کی اور چلے گئے تو اس پر معائشہ چونکہ پوچھا کرتی تھی اور ان کے نکاح کی ایک بڑی وجہ اور باعث علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے ذریعے دین کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کرنا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تقریباً جو دس برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملے اس کی ایک ایک چیز انہوں نے نوٹ کی اور اس کے بعد اس کو امت تک پہنچایا تو معائشہ کہتی میں نے پوچھ لیا میں کہا رسول اللہ تین صاحب آئے یک کے بعد دیگرے پہلے دو کی نشیف آوری پر آپ نے حرکت نہیں فرمائی جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے آپ ایسی ہی لیٹے رہے عثمان غنی کے آنے پر آپ بیٹھ گئے آپ درست کیا تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں عثمان شرمیلے ہیں اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر مجھے اس طرح لیٹے ہوئے دیکھیں گے تو اپنی طبیعت کی حیا کی وجہ سے جو بات کہنے کے لیے مجھے آئے ہیں وہ نہیں کہہ پائیں گے اس لیے میں نے ان کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور وہ جو ایزی پوزیشن تھی وہ اس کو ٹھیک کر لیا تاکہ عثمان غنی جو کہنے کے لیے آئے ہیں وہ کہہ سکے ایک روایت یہ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری روایت ہے اس وہ بھی عائشہ سے ہی ہے تو اب یہ ایک ہی موقع کی ہے یا دو الگ الگ موقعوں کی ہے محدثین نے اس کو الگ الگ ذکر کیا ہے یہ جو میں ابھی آپ کو روایت بیان کی یہ مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے اور یہ جو دوسری بیان کی یہ بھی مسلم جو اب آ رہی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نے تھوڑی سی تفصیل مزید کی ہے دوسری روایت اس میں کہا کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی سے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ جو ستر ہے وہ تو گھٹنے سے شروع ہوتا ہے گھٹنے سے نیچے پنڈلیاں ہوتی ہیں تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا کوئی سطر کے منافی نہیں ہے تو گھٹنے سے شروع ہوتا ہے لیکن پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس لیے ابر و عمر کی آمد پر آپ نے اس کو نہیں ٹھیک کیا اور عثمان غنی کی آمد پہ ٹھیک تھے تو جو لفظ آپ نے وہاں فرمایا کہ اللہ استا رج الن تستحیمن الملائی کا معائشہ سے کا کہ عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کی حیا کی گواہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی انسبِ مالک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ان کی جو کچھ روا... روایت ہے جس اس روایت کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر جمعے کے اندر پڑھتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی خصوصیات خطبہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کچھ صحابہ کی مخصوص قسم کی خصوصیت بیان کی مثلا آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی ابو بکر ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم دل جس کا دل مہربانی اور خیرخاہی اور رحم دلی کے جذبات سے لبریز فرمایا کہ میری امت کے اندر ابو بکر کا دل سب سے زیادہ مہربان ہے سب سے زیادہ رحم دلی کے جذبات سے بھرا بہت وہ اشدغم یا بعض روایات میں وہ اشد فی دین اللہ عمر اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کوئی رعایت نہ کرنے والے اللہ کے دین کے معاملے کے اندر کسی کا لحاظ نہ کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا خاص رویہ جس میں دیکھنے والے کوئی خاص سے کی شدت سی محسوس ہوتی ہے یہ شدت ہے فی حضور نے کیسے فرمایا فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانیاں کتنا اف و درگزر کیا کیا کچھ کیا وہ سیرت عمر کے کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے دین کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی رعایت کے قائل نہیں تھے اس میں سخت ترین ایکشن لیتے تھے اور سامنے کون ہے خواب و صحابہ میں سے کوئی کیوں نہ ہو اس کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے اور آپ کے کل میں سیرت عمر فاروق میں پڑھ رہا تھا کہ آزر جان یہ جو ہمارا علاقہ یہاں جس کو گورنر مقرر کیا تھا انہوں نے وہ آذر جان گئے تو عمر فاروق انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک خاص جنگ کا حلوہ بنتا ہے بڑا مزیدار تو وہ انہوں نے حلوہ بنوایا اور اس کو خاص قسم کے چمڑے کے کپڑوں چمڑے کے پارچوں میں لپیٹا کے خراب نہ ہو کیونکہ حجاز تک کا سفر اس زمانے کے اونٹوں پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں بھیج صحابی تھے وہ گورنر جو تھے آزر بائی جان کی. عمر فاروق نے حلوہ آیا ان کے پاس تھوڑا سا چکھا تو بہت اچھا لگا تو لانے والے قاصد سے پوچھا بڑا مزیدار حلوہ ہے یہ جس آذر جان سے جہاں سے بھیجا گورنر نے یہ وہاں کے سارے لوگ کھاتے ان کا نہیں سارے تو نہیں کھا سکتے قیمتی چیز ہے خاص خاص لوگ کھاتے ہیں جو کھا سکتے ہیں عمر فاروق نے کہا یہ اٹھاؤ حلوہ واپس لے کے جاؤ اور اس گورنر سے کہنا کہ یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے کہ تم نے اس میں سے حلوہ بنا کے مجھے بھیجا اور تم نے جو چیز ہر اور کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے بھی کوئی اپنے خصوصی کھانے شروع کر دیے ہیں کیا وہاں جا کر پھر اس کو کہا کہ اپنی پوشاک میں اپنی خوراک میں اپنے لباس میں اپنی رہائش میں عام مسلمانوں سے کوئی امتیازی صورت اختیار نہ کرو عام مسلمانوں سے کوئی اونچی شکل اختیار نہ کرو اور حلوہ واپس یہ تربیت تھی حالانکہ وہ یقیناً حلال کا تھا کسی کا ہدیہ ہوگا بھیجنے والا بھی صحابی ہے لیکن عبن فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو اندیشہ ہو جاتا تھا کہ آج تو صحابی ہے بھیجنے والا لانے والا بھی صحابی ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے وہ تو عبن فاروق ہے لیکن دیکھنے والوں کو ساری حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کل کوئی سرکاری خزانے سے حلوہ بنا بنا کر خلیفہ کو بھیجتا رہے. کل کوئی کوئی اور چیز شکل اختیار کر لے تو جہاں ان کو معمولی سا بھی ایک رکھنا بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عل کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا تھا جن بڑے صحابہ کبار بار صحابہ کو معزول کیا خالد ابن ولید کو معزول کیا صاد ابن ابی وقاص اشرا میں سے ان کو معزول کیا اور آ, شکایت آتی تھی تو بہرحال اس پر ایکشن لیتے تھے اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہیں تھا کسی کو رعایت دینے یا اس کو یہ سوچنا کہ چلو گنجائش ہے اس میں وہ اگلی صدیوں تک مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نمونہ کھڑا کر دینا چاہتے تھے جس میں کسی کجی اور ٹیڑ کا امکان نہ اور باقی اگر آج ان, ان ہدایات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے گورنروں کو دی ہیں جو انہوں نے کمانڈروں کو دی ہیں جو انہوں نے اپنے جرنیلوں کو دی جو انہوں نے اپنے مال کو مختلف قسم کے جو انہوں نے عیمہ کو جو انہوں نے مفتیان کرام کو اپنی اپنی اپنے زمانے کے جو لوگ دین تک ان کو جو دی ہیں وہ ہدایات اگر آپ دیکھیں تو وہ عجیب فراست مومنانہ کا شاہکار ہے کہ آج بھی اس سے اتنا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت صادر نبی وقاص کے نام جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو خطوط تھے فارس کی جنگ کے اندر جب وہ رستم کے مقابلے میں گئے تھے تو اس کا یہاں پر ذکر کیا تھا تو آپ نے عمر کے بارے میں ذکر آ کہ آپ کو حضور نے فرمایا کہ وہ اشدہ ہم یہاں جو, جو اس وقت میرے سامنے اسے فی اللہ. عمر حیا ان عثمان حضور نے فرمایا اور حیا کے معاملے کے اندر سب سے سچا جس کی حیا بالکل دل کی گہرائی سے تھی وہ عثمان ہے اور اس روایت کے اندر آگے ہے کہ وہ بالحلال والحرام مذبل و جبل اور میری امت کے اندر حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معازم نے جبل انہیں کو یمن بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اقرا لکیتا بلّا اوبئی اور میری امت میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری قاری قرآن قرآن کی قراعات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اوبئی ہیں وہ علم بن فراعدید ابن الصابت اور آپ نے کہا کہ فرائض کا علم میراث کے علم کے اندر میری امت کے سب سے زیادہ ان رکھنے والے زید ابنِ ثابت ہیں اور پھر فرمائے ولی کل امداد امین ال امین و حاد ابو عبید الجراء آپ نے کہا اور ہر امت کے اندر کوئی امین ہوتا ہے امانت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچا ہوا شخص ہوتا ہے اس امت محمدیہ کا امین ابو عبید البن جرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عن یہ ایک روایت ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف صحابہ کا ذکر آیا کہیں پر کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہیں پر کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا دوسری روایت جس کے اندر ہے وہ اقبا علی اور سب سے زیادہ درست فیصلے کرنے والے قضا اور کو سب سے زیادہ سمجھنے والے سمجھدار یعنی گتھیاں سلجھانے والے پیچیدہ معاملات کو اپنی غیر معمولی ذہانت اور فراست کے ساتھ حل کرنے والے وہ علی ہیں علی کرم اللہ مولانا سید ابو الحسد علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی انہیں خصوصیات پر کچھ عربی میں رسائل لکھے اور اس کے بڑے اچھے عنوان رکھے سیدہ اب مغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے زمانے میں جو ایک بہت بڑا جس فتنے سے ثابتہ کر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے فوراً بعد وہ فتنہ ارتداد لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ جو تازے تازے اسلام لائے تھے اسلام کی شوکت کو دیکھ کر جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے صرف مسلمان ہوئے تھے یا مسلمانوں کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامی جہاد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مسلمان ہوئے تھے انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ یہ غلبہ جو اسلام کا نظر آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص تھی حضور دنیا سے تشریف لے یہ غلبہ بھی ختم ہو جائے گا جو لوگ جمع یہ سارے تطر بتر ہو جائیں گے یہ سب لوگ منتشر ہو جائیں گے شیرازہ بکھر جائے گا اس غلط فہمی کی بنیاد پر وہ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے دور دراز کے قبائلی اس پر سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا کی سزا چونکہ موت ہے اسلام تو اس کے خلاف سیدہ البر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اپنی طبیعت کی نرمی کے اور سب سے زیادہ حیرت انسان کو اس بات پر ہوتی ہے کہ اس وقت مشورہ دینے والوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے حالانکہ عمر فاروق کے مزاج کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہوتی کہ قتال کیا جائے اور اب صدیق کی رائے ہوتی کہ نہ کیا جائے لیکن سے معاملہ بالکل الٹا تو تو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر جو ذمہ داری تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس لیے اس فتنے کو اگر میں نے پوری قوت کے ساتھ نہ دبایا تو یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے کا جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ہر جگہ اس کے اثرات پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ایسا دبایا ارتداد کا کہ صدیوں تک بعد میں یعنی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک ہزار سال تک جب تک کہ یہ مغربی استعمار اسلامی دنیا کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا پچھلے دو سو, سو سالوں کے اندر ارتداد کا فتنہ مسلمانوں میں نہیں آیا مسلمان مرتد نہیں گناہ ضرور رہے ہر دور کے اندر گناہ ہوتے رہے اور ہوتے رہتے ہیں ہر طبقے سے ہوتے ہیں لیکن مرتد نہیں ہوتے تھے مسلمان ارتداد مسلمانوں میں بغیر صدیق نے دبایا تو ایک ہزار سال کے لیے دبایا اس کے نے تو مولانا سید ابو السلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی عربی کے اندر تو اس کا نام رکھا ہے کہ ردر ولا ابا بکر لہا. کہ امت مسلمہ میں پھر سے ارتداد پھیل گیا ہے مگر افسوس کوئی وہ بکر نہیں ہے امت کے اندر کوئی اس فر ارتداد کو دبانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ صحابہ کی پاس خاص خصوصیات ہوتی ہیں جس میں اللہ جل شان سے کام لیتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے اوپر بات ہو رہی تھی اور ایک چیز جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان غلی رضی اللہ عنہ نے اپنی حادیث بڑی واضح ہیں آج وہ ختم ہو گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غلی کو اس موقع پر تلوار اٹھانے سے منع فرما دیا تھا کہ جب ایسی کوئی صورت بن جائے گی تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہاری تمہارا کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے تو اگر تمہارا کرتا اتار لیں مگر تم تلوار مت چلانا مسلمانوں کے درمیان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ وہ اتنے بڑے خطے کے خلیفۃ المسلمین تھے امیر المومنین تھے رسول اللہ کے جانشین تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس مظلومانہ شہادت کو تو قبول کر دیا کیا آخری عمر آخری وقت میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور ان کی وصیت کی خلاف ورزی نہیں فرمائی ان شاء اس اللہ اسطرلِ کے نربات ہوگی واقعی